یاد کرو جبکہ تمہارے اوپر کو ملک کر دیا تھا اس آج مضبوطی کے ساتھ کالو سب نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کے مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے کوئی اعتراض کرے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے میں نے تو اطالنا کہا تھا آپ تو آسینا سمجھنے میں آ گئے لیکن وہ اپنے لوگ جو چھوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافع اس وقت ارت موسا کے ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے اس مس کردار کے لوگ جو ہے یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردرش کی جاتی بھائی ہم نے تو کہا تھا سمینا اتارا آپ کے اپنی سماج میں کوئی حلل ہوگا کالو سمینا وسوئنا ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا نافرمانی کیا وہی قلوب الجلا بے قفر ہیم اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا کل میں سما یا مرکن بہی ماں حکم ان کم تم کہیے ان سے ہیں یہ باتیں ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ان کنتمین اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ان ہوتی انکار اللہ خند خالص پھر یہ ایک یونیورسل ٹروت آ رہا ہے بہت اہم اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا لہروں ابلا اللہ واحب با تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں اور ہیں ہم پسندیدہ لوگ ہیں وی آر دیزن پیپل آف دی لارڈ یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے اٹھا لو اب دیکھیے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے انکانت نقم الدار الآخرت و ان اللہ ہے خالص رقم ان داس ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے فتمنموت کا انکن تم سازقی تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے موت کی تمنا کرو اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تو برگر ہونا چاہیے یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں بہت سی محنتیں ہیں مشقتیں ہیں کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن سجم و میں وہ جنت وکافر یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو یہ کم سے کم ہے آخر پر ایمان اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے دھوکے بازی پہ نہیں ہے بال انسان اور نفس نف سے ہی بسی ہر انسان کو معلوم ہے میں, میں کہاں کھڑا ہوں آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجموراً اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے جو جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے لیکن یا کہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر ببلی نہیں دس از دا لٹ مس ٹیسٹ فتمنا ان کو تم سازکین و نہیں ہو اور یہ ہر کس نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی بیما قدمت قَدْدَ اے بسبب اب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کی ہے کیا بھیجی وہ اللہ علیہ اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے سے آلہ حیا اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریث ومین البین اشرق ہوں یہاں تک کہ مشرقوں سے زیادہ حریص۔ اور یہ بات صحیح ہے پہلے ایمان کے ساتھ مقابلہ مشلقین نے کیا کھل کر میدان میں آ کر کیا ڈٹ کر کیا اپنی جانے اپنے باقی محبودوں کے لیے قربان کی یہودی نہیں لڑ سکے ممرائے کے پیچھے سے اور ادھر سے لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز تھی مطلق حتہ یہ کہ مشلقین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریث ہیں فسنا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے بما ہوا بے الابمر اور اگر ان کی ان کو معمر کر بھی دیا جائے طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا آخرت تو بھی برآخر تو آنی ہے بلواہو بصیروں میں ما اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے علم کا ندو الجبری الف الحا ناقلبک اب جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ ان کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہو گیا تلپٹ اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیق سمجھتے تھے بڑی امیدین ہے ان پڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ضابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چن لیا لہٰذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل کو اس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ آ تو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر. اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد سلحندی رحمۃ اللہ نے اپنے مکاتین میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشید کے کا ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک کموا دوسرے کمرے کے مشابہ ہوتا ہے غراب کمرے کو کہتے ہیں دھوکا کھا گئے وہ وہی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے نہیں گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ کی لکھی ہوئی غراب یا فرقہ ان کا مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے یہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجیے اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے تو اب یہاں فرمایا مایا من کال ادو اے نبی کہہ دیجیے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فنزل بزم تو اس میں تو نادری کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل کا آپ اختیار نہیں تھا مصدق علم بین ہے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وہ ہدم بشرالین اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک آرگینک ہول ہیں یہ ایک جماعت ہیں ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہے جبریل کا بھی دشمن ہے من کالا ابو و کالا فعل اللہ ابو تو کان کھول کر سن لو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور بی کا تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے ولقد ال آیات ان بینات البی ہم نے آپ کی طرف نازری کر دی ہے روشن آیات بما یکفر و بےحا الفاظ اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہے بما ید البہ الفاصقین تیسرے رکوع میں جو سورہ بکرا کے الفاظ آئے تھے اب اکلماحد وحد الب فریقن ہو تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سے کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا نہ بدہ فریق و ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کر بل اکثر لا یوں بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے جیسا کہ حال آج مت مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمان حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے نو نب ان کو چراغے روح زیبہ لے کر ملما جاہ رسول مصد نب فریقین اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ مصدق الما ماہوں اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے کتاب, کتاب اللہ ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کر نم لا <لائے> یا <عالمون> گویا تو وہ جانتے ہی نہیں انجانے سے وہ کر رہے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کیا پڑے تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ ابھی دیکھیں گے تیل دیکھو تیل کی دھال دیکھو کر نہ لا <لائے> یا نمون جیسے علم نہیں بس تباؤ ماتت نشیاتی عالم الکے سنمات اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآن ہے اتنے سو روپے کا آپ گر تو مل جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی بھی چل رہے خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پٹکڑی نہ آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا تو وہاں بھی کیا ہوا وہ تباہ جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ماتت شیاتین والا ملک سلیمان جو شیاطین جن جو تھے اللہ ملک سلیمان سے مراد ہے اللہ حد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تقریب کاری مَا ماتو شیاتی سلیمان وَمَا كَفَرَ سلیمان ولاکن شیاتی كَفَرُوا اور سن لو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاتین تھے کہ جو کفر کرتے تھے جادو کفر لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی رفظ ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منسوب کر رہے ہیں وہ ظلم مت نہیں جا رہی باتیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بابا ماروت اور جو کچھ تعریف کیا گیا دو فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر بابل میں بابل یہ ہے پرانا عراق بےبولونیا نبو بھی میں کا بادشاہ تھا نمرود بھی بےبولونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا نقم ہی تھا نمرود نواردہ اس کی جمع ہے تو اللہ سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفرے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتماع میں حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباشت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے ممایو والے مینا نوٹ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی حتہ یقولہ انما نہ لو فتمتن فلا تک یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتما ہیں تو تم کفر مت کرو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا ہما بِهِ الرقون ابھی بین تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے سے تفریح کر سکے ایک, ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تبرکہ ڈالنا گھروں کے اندر فساد اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے چلتے ہیں تا بھی عزت بھاگے کیا گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِغَارْ مِنَا مِنَا تھے والے کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیز رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے تو اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے بسرت مش تھی درد پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی من الآخر حالان حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ربی سباشروں بھی انفس ہوں اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لو کارو یا کاش کے انہیں علم ہوتا تقو اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوا کی نموش اختیار کرتے لمس منہ خیر تو بدلا پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر یا نمون کاش کے ان کو معلوم ہوتا یا منو لا تقورا وقور وسما اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے مداسطین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا سمعنا واقعہ اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیر اثر لوگ اور آ گئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کون سے درخواست کرتے تھے رائے نہ خود ادھر ہماری رعایت کیجئے بات کو دوبارہ دہرا دیجیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین رائنا اے ہمارے چرواہے جا کے دل میں خوش ہو رہے خباس نفس اس کو غذا بھی نہیں ہے ہم نے تو رائنا کہہ دیا کسی نے اگر ٹوک دیا بابا میں نے رائنا کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا الذین یادینہ سے ہے لیکن اصل میں روح سکون اب بھی پر اسرائیل کی شرارت ہے یا الذین لا تقولوا دیکھو تم اس لفظی کو چھوڑ دو اہل ایمان تم مت کہا کرو رائے تم کہا کرو ان اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں معنی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھیے اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے ذرا سی محلت دی جائے بس مئو اور مسئلہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ولیل کافرین اذاب اور ان کافروں کے لیے تو درناک کتاب ہے ماں عبد الزین کتاب ولیل مسلقین کو اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے یہ اہل کتاب بھی اور مجھ مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں حسد کی آگ میں کہ یہ کلا بپار تمہیں تم دے دیا گیا یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم نبی یہ منصب جو ہے یہ نہ کیوں مل گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے و اللہ رحمت ہی معیشا حالانکہ یہ اللہ کا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے یہ اس کا فیصلہ ہے واللہ ولہفلاؤ گی اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے ماں ننسخ منایت نہ منہا او بسلحا ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے ایک تو ہے ننسخ منسوخ کر دینا ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محب کر دینا ماں ن سک با تن سے بخیر تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں او مستحا یا ویسی ہی لے آتے ہیں اللہ <سؤال> تعالی من اللہ کلشن قدیم کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسے اس ہر شے کا اختیار ہے اللہ <سؤال> تعالی اللہ وات کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار بتلک ہے بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی وما من دون و الله ولیم ولا نسی اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار بارک اللہ لی وم فر قرآن عظیم و دفاع میاں کمبلیا